عجیم بسم اللہ صحمہ علامت السّلام علیکم ثم نگر ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر سات سو پچاس ابلک تین سو بانوے ہے ٹھیک ہے ہمارا سلسلہ بس شریف میں سے کی شرح اس میں اضمان الحسن میں سے یا لطیف اس اسم مقدس اسم اعظم کی تشریح اور توزیح کے بارے میں ہے اور یہ اسم اعظم جو ہے کے اس اعظم اسلم اللہ تیش اللہ جل جلال الخرآن پاک میں اس عنوان سے تھوڑا سے توضیحات آپ لوگوں کو دینا ہے ہاں جی؟ تو اس سلسلے میں ایک آیت کی توضیح کا لابھ روک دیا تھا ابھی دو آٹھ آیتیں قرآن باغ میں جن میں یہ مقدس اسم ذکر ہوا ہے اسم مقدس تو اسی سلسلے میں آ نمبر دو یہ ہے. فرماتے ہیں یہ مقندر ساحد سورہ یوسف کی حج نمبر سو ہے تجمہ یہ ہے ان نہ ربی لطیف علم یقینا میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خی سے انجام دیتا ہے ان ربی لطیف انلم اشاء الطیق منی مخفی تدبیر کے ذریعے سے انجام دینا انتہائی خفیہ انداز میں انجام دینے یہاں کیا رب لطیف شا یقینا میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے یقیناََ وہی بڑا دانا حکمت والا ہے تو اس مقدس کے جو ہے یہ لفظی تجم ہے یات مجیدہ حضرت یوسف علیہ اللہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے الطاف اور حکمت سے بھرپور واقعات کی طرف اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان بے نہایت الطافیت کا اس مبارک اس سب میں آپ ذکر کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کی طرف سے جو حادثانہ رفتار انجام پایا اس کے بعد اللہ لطیف کے فضل سے ہاں جی اللہ لطیف کے فضل سے آپ جو ہے عزیز مصر کے گر میں عزت و شرف کی زندگی باشا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں ہاں جی اس کے بعد اللہ لطیف کے اپنے فضل سے آپ جو ہے اللہ لطیف کے فضل سے آپ عزیز مصر کے گھر میں عزت و شرف کی زندگی آپ کو اللہ آپ کو ملی ٹھیک ہے عزت و شرف کی زندگی ملی پھر جو ہے آسما جی اسی, آسماء اسی اسم اللہ آسماء آسما اللہ پھر نے آپ کو پھر جو ہے اسی اللہ نے جی اللہ جس نے آپ کو پائیوں نے دو کنوئیں میں پھینکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی خفیہ تدبیر والا ہے پائیوں نے کچھ سوچا غلام بنا کے بے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز میں دربار میں پہنچایا وہاں آپ کو جو ہے ایک بیٹے سے بھی زیادہ عزیز انداز میں جو ہے آپ کا دیکھ بھال ہوتا رہا پھر اسی اللہ نے آپ کو اپنے لطف خاص سے جو کے مکر سے بچا دیا کے مکے سے تو غلام تھے غلام خان طور پر اپنے ماننا پڑتا تھا لیکن اللہ تبارک نے اسے اللہ نے کو اپنی لطف خاص ہے ذلخا کے مکئی سے بچا لیا پھر زندان میں بھی آگ کے ساتھ اللہ کے خاص الطاف و نایات ہوا تھا پھر اللہ نے عزیز مصر کو جو خواب دکھایا اس کی آپ کے ذریعے سے تعبیر کی برکت سے اللہ نے آپ کو زندان سے نکال کر مصر کا وزیر خسان خزانہ بنا دیا اور اب مصر کی معیشت جو ہے مول دولت صاحب آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے اللہ کے لطف خاص سے قاہد سالی کے حیام میں ایسا مثالی نظام بنایا جس کا دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے پھر اللہ نے الن جو ہے لطف خاص ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے, اپنے, اپنے لطف خاص ہے آپ کو اپنے والدین اور بھائیوں سے ملا دیا آخر میں اور سب کو مصر کے سرزمین میں آباد کرایا تو یہ وہ یہ سب وہ الطاف ہیں کہ جن کی طرف اس آیت مسجدہ میں اشارہ ہوا ہے ہاں کہ رب یوس علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک وہ بڑا جاننے والا ہمت والے اپنے لطف کو اپنی محفل الطاف کو اپنی شفقتوں کو ایسے انداز میں انجام دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے نہاد لطف کرم ہے جس کا بندہ ہرگز اندازہ نہیں کر سکتا ہے ہاں جی اور سب علیہ السلام کے زندگی کو آپ سامنے رکھے ہاں جی بھائیوں نے آپ کو کیسے بارے جا کیسے آپ کو قوم میں آپ کو کتنی پریشانیاں دینے چاہا ہاں لیکن آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روز بروز بر آسانیاں دیتا گیا اور ایک بات ہاں جی, جی آپ جی. تو, تو لہٰذا انسانی نایتوں کو بار بار تکرار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی لطف اس کی بے پیان رحمتوں کا اس سے سروال کرتا رہے ہیں اس کی درگاہ میں دس بعا ہوتا رہے ہیں آیت نمبر تین ہے یہ ہے کہ ان اللہ لطیف ان اللہ لطیفیر عائد نمبر تریسٹھ اللہ یقیناََ بڑا مہربان بڑا باخبر ہے ان اللہ لطیف بڑا مہربان برا لطیف برا اور بڑا باخبر ہے یہ یاد جو ایک ایسا آیت کا آخری حصہ ہے ابتدائی حصہ یہ علم تراسہ معمان فاطس میں خبر ہاں جی پوری آتی ہوں کیا تو نے نہیں دیکھا الم ترا ان السماء معمان کیا اللہ نے آسمان سے پانی برسایات الحاط میں حضرت تو اس سے اللہ یقیناً برا مہربان بڑا باخبر ہے شاید کی مختصر توضیع ہے توضیع شاید مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کے ذریعے پانی نازل کرنے اور اس پانی کے ذریعے زمین سیراف ہو کر سر و شاداب ہونے میں اس ز پارک کے التاہ اور دقیق تدبیر کو بیان فرمایا ہے کیونکہ وہ ذات اردا ساحل خبیر ہے اس لیے اس نے آسمان سے نازل ہونے والے پانی اور اس کے نتیجے میں سرسرد و شاداب ہونے والے زمین کے اس باریک و لطیف اور پھینکیدہ نظام الہی میں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دیا ہے اس میں جو ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیا ہے الم ترا ہر مذہب ہر ماں کر الم ترا کیا تو نہیں دیکھا ہے تو ہر ہر دیکھنے والے سے مخاطب ہے صرف مخاطب نہیں ہے جو نہیں کرتا کرنے کی کوشش نہیں کرتا الم طرح ہمیں دعوت تدبیر دعوت تدبر و فکر دے رہا ہے اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کیسے نادل حرما ہاں جی اس پانی سے غیرآباد و بنجر زمین کیسے سرسبت ہوتا ہے کتنی دقیق و خصر نظام ہے یہ سمندر سے بہاؤ ہوتا ہے ہاں جی سمندر سے بہاؤ ہوتا ہے پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر کے ہوا کے دوش پر پش پر سوار ہو کر سردیوں میں برف کی صورت میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور یہ بن جاتے ہے برف بن جاتا ہے جم جاتا ہے پھر گرم موسم میں وہ برف پگھل کر پانی بت جاتا ہے اور ندی نالوں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے اور سب کو سیراب کرتے ہوئے پھر سمندر میں جا ملتا ہے جو بچ بچا پانی پھر سمندر میں سب کو سیراب کر کھیتوں کو زمینوں کو درختوں کو انسانوں کو تمام حیوانوں کو جن جن کو پانی کے ضرورت سے سب کو سیراب کرتے ہوئے جو بچ گیا وہ پھر سمندر میں جا ملتا ہے اور گرمیوں اور گرم علاقوں میں جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہو اللہ ان بادلوں کو ہوا کے دوش پر سوار کرا کر لے جاتا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہو ان جگہوں پر بارشوں کی سرحد میں گراتا ہے بارشوں کے سرد میں پانی گرتا ہے اور جو ہاں اور پورا علاقہ جو ہے ہاں جی اور پورا علاقہ سیراب ہو جاتا ہے اور اسی پانی سے جو ہے پورا علاقہ سرا ہو جاتا ہے یہ ہمارے عاشق صاحب کے مشاہدے کی باتیں ہیں اور مردہ اللہ کے منظم و مخی تدبیر کے کرشمے اور اس کے, ہاں جی اس کے بندوں جوش کی طرف سے ہاں جی اور بندوں پر نحض شفخات و مہربانی کے واضح دلیل و ثبوت ہے یہ آتِ مجیدہ ساعت مجدے میں تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سیز میں ہمیں اور و فکر کرنے کا دعوت دے کر ہمیں حقیقت کو سمجھائیں اللہ اللہ تھی ہے اللہ نحض بندوں پر رسول خرم کرنے والا ہے اور نحض کا خبر ہے اور یہ جو پانی کا نظام بنایا کیسا سرکل سورت میں پانی برسایا بہاپ ہوتا ہے بہاپ جو ہے پہاڑوں پر جاتا ہے کہیں بارش برساتا ہے کہیں برف جمتا ہے پھر جو ہے سردیوں میں برف جمتا ہے گرمیوں میں بارش کے سورت میں ہر جگہ سیراب کرتا ہے پھر وہ جمع برف جو ہے سال بھر جو ہے پھر زمینوں کو کھیتوں کو درختوں کو انسانوں کو جانوروں کو سب کو سیراب کرتے ہوئے جو بس کے سمندر میں گرتا ہے پھر دوبارہ اوپر بہاؤ پڑتا ہے کتنا عظیم سرکل سسٹم ہے اور اس بہاؤ کو اور بادل کو چلانے والا ہوا کے ذریعے سے بادل کو چلانے والا معلوم نہیں ایک بادل کے اندر جو ہے کتنی جو ہے اربوں ٹن اس میں پانی ہے اور وہ ہوا کے دوش پر سوار ہو کے اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں اور جہاں چاہے مناسب مقدار میں برساتے ہیں اللہ حکم اللہ وط اللہ عظیم رضان کرامے ان آزمائی مقدس میں غور فکر کر کے اپنے رب کے مالکت حاصل نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رب کو پہچانیں اور رب کی بہتر بندگی کر سکیں